الحمد اللہ حد المین العالمین اللہ حد العالمین ملا قبط المتقین مولا ادوان اللہ علمی واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله بلغ الرساله و ادا الامانه ونصحكم ما وتركها و بيض عليه وكان عاديا لا يزيغ عنها الا حالف صلوات الله و سلام عليه وعلى اله و ومن يتدا وبردي واستنبه سنته عليه و بعد قال الله تبارک وتعالى يا أيها الذين آمنوا وقالت في موضع اخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم على كل مسلم اللہ منفا علام تنی وی اما انفا عنی وزد علما اور بشر علی صدری ویسل وحرسان حکیم جامع المحسنات کے بانی اور موسیق صدر محترم جناب شیخ عاد العمری حفیظ اللہ دیگر ذمہ داران اور جامعت المحسنات کے محترم و مکرم اساتذ کرام اور معلمات اور عزیز طالبات اس جامعہ کی زیارت کا یہ دوسرا موقع ہے تقریباً آج سے دو سال پہلے بھی اس جامعہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا اور دوسری بار زیارت کا موقع مل رہا ہے اور پہلی بار سے دوسری بار کی زیارت میں بہت ساری تبدیلیاں ہم نے محسوس کی دیکھی انہیں میں سے یہ ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ توسیع کی گئی کلاس رومس بنائے گئے اور اس طریقے سے فضیلت تک کی تعلیم الحمد یہاں پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جناب صدر شیخ آد العمیر صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو ترقی عطا فرمائے اور جن مقاصد کے لیے اس جامعہ کی تاسیس کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان مقاصد کے اندر اسلامیہ کو کامیابی عطا فرمائے اور ہماری عزیز طالبات کو علم نافع عطا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے اور جو علم ملے اس علم پر عمل کرنے اور اس کی طرف صبر کے ساتھ حکمت کے ساتھ اچھی معذرت کے ساتھ لوگوں کو خواتین کو پورے معاشرے کو اہل و عیال کو دعوت دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور دعوت کی راہ میں جو مشکلات آئیں پریشانیاں آئیں ان پر اللہ عبرامن صبر کی توفیق جامع اور برعمین یہ خالص سلم ادارہ ہے اس کی مناسبت سے علم کی اہمیت اور فضیلت پر چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا جانوروں کو پیدا کیا جانور کی جو غذا ہوتی ہے وہ جسمانی غذا ہوتی ہے ان کو روحانی غذا کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو انسان ہیں ان کو جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ روحانی غذا کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور یہ علم روحانی غذا ہے بلکہ جسمانی غذا سے زیادہ روحانی غذا کی اہمیت ہوتی ہے انسان دن میں تین بار کھاتا ہے ضرورت پر کھاتا ہے ضرورت پر پانی پیتا ہے اور یہ ساری چیزیں کھانے پینے کی دنیا کے اندر ہوتی ہیں لیکن ایک انسان روحانی غذا کا ہمیشہ محتاج رہتا ہے ہمیشہ اس کی ضرورت رہتی ہے حتیٰ کہ کھانے پینے کے لیے بھی انسان کو علم اور فقرے کی ضرورت ہوتی ہے کیسے آپ کو کھانا کھانا ہے کس طریقے سے کھانا ہے کھانے کے پہلے کیا کہنا ہے کھانے کے بعد کیا کہنا ہے کس طریقے سے کھانا چاہیے اس کے لیے بھی انسان کو علم اور فقرے کی ضرورت پڑتی ہے یہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی انسان کو علم اور علم کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت پڑتی انسان کی کو غسو کیسے دیا جائے گا میت کو کفن اور دفن اور نماز جنازہ اور پھر اس کے بعد ابر میں جو سوالات کیے جاتے ہیں یہ تمام چیزوں کے لیے علم کے ساتھ ساتھ انسان کو عمل کی ضرورت پڑتی جو شخص روحانی غذا سے محروم ہو وہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے اللہ رمایا کیسے لوگوں کے پاس کام تو ہے لیکن سنتے نہیں ہیں اور ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں اولا کا انعام ابل ہوں ابل یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں ان سے زیادہ یہ گمراہ ہے تو روحانی غذا انسان کی ضرورت ہے جسمانی خزاں زیادہ روحانی خزا کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین کے بے شمار نام و صفات ہیں ان بے شمار نام و صفات میں سے العلیم اور بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو علم دینے والا ہے اللہ رب العالمین علیم ہے خبیر ہے علام ہے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندوں کے اندر بھی یہ صفت پائی جائے جیسے اللہ البرام رحمٰن ہے رحیم ہے معاف کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا شفقت کا برتاؤ کریں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیں ایک دوسرے کو معاف کر دیں یہ اللہ ابرامین اپنے بندوں سے چاہتا ہے تو اللہ کا نام ہے العلیم اور اللام علم, علم والا اللہ کا علم لامحدود ہے اور دنیا میں ہمارے پاس یا پوری دنیا کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ عبامین کی طرف سے دیا ہوا علم ہے ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم دیتا ہے ہمارے ہاں جو بدعتی حضرات ہیں اس مناسبت سے بہت سارے واقعات وہ لوگ سناتے ہیں کہ ان کا کوئی پیر پیدا ہوتا ہے دس بارے کا حافظ ہوتا ہے اتنی ساری اس کو حدیثیں یاد رہتی ہیں یہ سب کے سب بے سروپا کی بات ہے کوئی بھی بچہ عالم بن کر کے پیدا نہیں ہوتا ہے ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے لیکن کوئی عالم اور مفتی اور کوئی فقیر بن کر کے پیدا نہیں ہوتا ہے یہ واقعات معلوم ہے نا پیر اور فقیروں کے تعلق سے بیان کے آتے ہیں جب پیدا ہوئے دس بارے کے حافظ تھے وہ ہے نا اتنی ساری چیزیں ان کو یاد تھیں بھائی جائے اکرام پیدا ہوئے اللہ ان کو علم سکھایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جو اللہ عدم علیہ السلام ساری چیزوں کے نام سکھائے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کرنے کے بعد ہست آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ ان کو علم سکھایا ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کمالم تمتا عالم جو بات آپ کو نہیں معلوم تھی اللہ نے ان کو سکھایا تو اللہ رب العالمین بعد میں لوگوں کو علم دیتا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے عالم بن کر کے یا قرآن کی صورتوں کا حافظ بن کر کے پیدا ہوتا ایسا نہیں ہے یہ فطرت کے خلاف ہے ہر بچے کو اللہ تعالیٰ جاہل بنا کر کے پیدا کرتا ہے اس کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے بڑا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتا ہے وہ علم حاصل کرتا ہے تجربے سے یا کتابوں کے ذریعے سے علماء کی رہنمائی سے اور اپنے تجربات کی روشنی وہ علم حاصل کرتا ہے تو علم یہ انسان کی روحانی غذا ہے اس کے بغیر انسان کی حیثیت جانور کی ہے اور اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا سب سے پہلے ان کو تعلیم دی اس سے معلوم ہوتا کہ تعلیم اور علم انسان کی ضرورت ہے اس کے بغیر انسان ایک معزز انسان بن کر کے شہری بن کر کے زندگی نہیں گزار سکتا ہے بغیر علم کے انسان کی مثال جانور کی ہے اس کے پاس علم نہ ہو تو اللہ رب العالمین نے حسد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے چیزوں کے نام یہ بہت بڑا علم ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا کوئی نام نہ ہو ہمارے جسم کے اندر بہت سارے اعضاء ہیں ہر عضو کا ایک نام ہے اور اکثر لوگ ان تمام عضو کا نام نہیں جانتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا گہرا علم ہوتا ہے کہ کس چیز کا کیا نام ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں سب سے پہلے نبی کا حال یہ ہے کہ ان کی تخلیق کے بعد اللہ علم سکھایا اور جو سب سے آخری نبی ہیں جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین جب آپ کو نبی بنایا تو سب سے پہلے آپ پر علم سے متعلق آیتیں اتاری وہ علم جو انسان کو خالق کائنات سے جوڑے وہ علم جو انسان کو خالق کائنات کے بعد کرنے پر مجبور کرے وہ علم اللہ رب العالمین اس سے متعلق آیتیں اتاری اقرا بسم رب الج قلم علم اقرا اور رب و جو انسان نہیں جانتا ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کی تعلیم دی انبیاء جو دنیا میں آتے تھے ان کا آنے کا مقصد لوگوں کو تعلیم دینا بھی ہوتا تھا اللہ رب العمی نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں فرمایا بے نبی کے بارے میں کہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ان کا تذکیہ کرتے ہیں کتاب و حکمت سے مراد قرآن اور حدیث الحکمت سے مراد حدیث ہے قرآن میں جہاں بھی الکتاب اور الحکمت ایک ساتھ آئے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام علماء جن کے علم اور فقہ اور عقیدے سے میں راضی ہوں ان سے میں نے یہی پایا کہ جہاں بھی الحکمت قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے الکتاب کے ساتھ ایک ساتھ وہاں پر حکمت سے مراد سنت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے تھے بلکہ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مفسرین کا ان نقل کیا ہے جو مفسرین ہیں جو تفسیر بالماصور کے مفسرین وہ مفسرین نہیں جو عقلی تفسیر کرتے ہیں قرآن کی قرآن کی تفسیر وہ معتبر ہوتی ہے جو نبی کی حدیثوں کی بنیاد پر کی جائے کیونکہ قرآن کو ہم حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے حدیث کے بغیر انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا حتی کہ دین کو نہیں سمجھ سکتا اگر حدیث نکال دی جائے تو دین ادھورا ہو جائے گا انسان اللہ عرب رامن کی صحیح معنوں میں بات نہیں کر پائے گا تو سنت سے مراد حدیث ہے امام محمد بن حنبل اور دیگر علماء نے بیان کہ قرآن حدیث کا زیادہ محتاج ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کے سمجھنے کے لیے قرآن کی اتنے زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن میں اصول اور مبادی بیان کیے گئے ہیں اور تفصیلات حدیثوں کے اندر کی گئی سلب صالحین سے عمران بن حسین صاحب رسول ہیں ان سے کسی نے کہا کہ ہمیں قرآن سے بیان دیجیے قرآن سے ہمیں خطاب کیجیے تو انہوں کو ڈانٹا کہا کہ اگر کوئی کہتا کہ ہم کو قرآن سے خطاب کیجیے تو بداتی انسان ہے وہ قرآن سے آپ کو یہ نہیں سمجھ میں گا کہ نماز کتنی پڑھنی ہے کتنی رکاتے ہیں کب تصور کرنا ہے تصور میں کیا پڑھنا ہے رکوں میں کیا پڑھنا ہے سجدے میں کیا پڑھنا ہے اس طریقے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے اور دیگر عبادات اور مسائل ہیں کہا کہ انہوں نے کہ تمہیں یہ باتیں معلوم ہوں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نبی کی حدیثوں سے اس لیے کہ نبی کی حدیث بھی وہی ہے نبی کی سنت بھی وہی ہے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ایسے حدیث بھی اللہ تعالی نازل کرتا تھا اللہ فرمایہ علی الکتاب الحکمہ اللہ نے تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا حکمت کو نازل کیا ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ذکر سے مراد ہمارے بہت سارے اہل حدیث اور سلفی و علماء بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے قرآن کے بارے میں یاد کیا ہے بات صحیح نہیں ہے یا مکمل نہیں ہے مکمل بات یہ ہے کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن و سمت دونوں ہے حتیٰ کی فاہم سلب بھی اس میں داخل ہے کیونکہ قرآن و سنت کو فہم سلف کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے اگر حدیث کی یا فہم سلف کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ اقبام قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا اور کہتا لے جاؤ یہ تمہارا دستور ہے تم اس کے مطابق عمل کرو اللہ نے ایسا نہیں کیا اللہ نے بے نبی کو بھیجا تیئیس سالہ دور میں آپ نے قرآن کی تفسیر کی تشریح کی عملی بھی اور قولی بھی اور تقریری بھی آپ نے قرآن کی تفسیر فرمائی صحابہ کرام نے ہمارے نبی کے عمل کو دیکھا کرتے ہوئے اس کو محفوظ کیا ہمارے نبی کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوا ہے آپ کا ہر عمل محفوظ ہے انسان حیران ہو جاتا ہے جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حدسوں کو پڑھتا ہے نماز کی مثالیں دیجئے چھوٹی چھوٹی سنتیں چھوٹی چھوٹی باتیں حالانکہ کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی ہے اگر عمل کی نسبت کسی بڑے آدمی کی طرف کر دیا ہے تو عمل بھی بڑا بن جاتا ہے اگر اس عمل کا تعلق نبی کی ذات سے ہے تو وہ عمل چھوٹا نہیں ہے گھر سے لوگ اسے چھوٹا عمل کہہ دیتے لیکن وہ چھوٹا عمل نہیں ہے ہماری بات اور بادشاہ کی بات میں فرق ہوتا ہے بادشاہ کی بات بظاہر اگر چھوٹی بھی ہو تو بڑی ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعلق بادشاہ کی ذات سے ہے تو جو عمل اور جن چیزوں کا تعلق اس نبی کی ذات سے ہو وہ چیزیں چھوٹی نہیں ہوتی ہیں وہ چیزیں بہت بڑی ہوتی ہیں آپ دیکھیے کتنی باریکی کے ساتھ صحابہ نے نبی کی نماز کا طریقہ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے اتنی باریکی کے ساتھ کوئی چیز نہیں چھوڑی حتیٰ کہ آدمی کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے اس کا بھی ذکر حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ آدمی جب قیام کی حالت میں ہو قومے کی حالت میں ہو رکو کی رقوق کی بات جو قوما ہوتا اس کی حالت میں ہو ان تمام جگہوں میں انسان کی نماز کے اندر اس کی نگاہ سجدہ گاہ پر ہونی چاہیے لیکن جب انسان تشود کے اندر بیٹھا ہو اور وہ تیار اور ضرور شریف پڑھتا ہے تو اپنے دائنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتا ہے تو صحابہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کی نگاہ اس وقت انگلی پر ہوتی تھی انگلی سے آپ کی نگاہ تجاوت نہیں کرتی تھی یہ بہت چھوٹی سی بات نظر آتی ہے ہمیں اور آپ کو لیکن صحابہ نے اس کو بھی یاد رکھا صحابہ نے اسی بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کیونکہ وہ شریعت وہ دین ہے وہ ذکر ہے وہ اور اللہ نے پورے ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے پورا دین ذکر ہے صرف قرآن ذکر نہیں ہے پورا دین ذکر ہے اور دین قرآن و سنت کو سلب صالحین کے صحابہ تابین طب تابین کے فہم اور ان کے عقید اور نحض کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف لوگوں کو بلانے کا نام ہے اس کو ذکر اور اس کو دین کہا جاتا ہے تو صحابہ نے ساری چیزیں محفوظ رکھی ہر چیز کو محفوظ رکھا انہوں نے تو نبی جو دنیا کے اندر آتے تھے وہ لوگوں کو سنت کی اور جو اللہ تعالیٰ ان پر کتاب اتارتا تھا اس کتاب کی تعلیم دیتے تھے بہت سارے ابیہ آئے جن پر کتابیں نہیں اتاری گئیں تو ان کے لیے کیا عمل کی چیز تھی ان کے لیے دلیل حجت کیا ہوتی تھی ان کا عمل نبی کام نبی کی سنتیں دلیل ہوتی تھیں اللہ نے ہمارے حدی کو قرآن بھی دیا اور سنتیں بھی دیجا یہ دونوں ہمارے لیے حجت ہیں دونوں اللہ رب اللہی نے آسمان سے نازل کیا قرآن کو بھی حدیثوں کو بھی تو یہ تعلیم دینا یہ ابیکا کے مشن میں اور ان کے فرائض میں چیز داخل ہوتی تھی اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم رسول حدیث ہے انا مصر الباء علی دلہ کو ہم تمہارے لیے والد کی مثال رکھتے ہیں میں تمہیں لوگوں کو میں تم کو تعلیم دیتا ہوں پھر ہمارے مصالح اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پیخانے کا آداب بتایا کہ کس طریقے سے انسان کو پیشاب کرنا ہے کس طریقے سے پیخانہ کرنا ہے یہ دین کے کمال کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات بھی دین کے اندر نہیں چھوڑی گئی جسے انسان اپنے فطرت سے بھی سیکھ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی شریعت کے اندر ان تمام چیزوں کی وضاحت کی گئی سرحد کے ساتھ بیان کیا گیا کہ آپ کو کیسے پیشاب کرنا ہے کیسے سنجھا کرنا ہے کدھر آپ کا رخ ہونا چاہیے تمام چیزیں آپ جائیں تو کیا پڑھیں نکلیں تو آپ کون سی دعا پڑھیں ان تمام چیزوں کی دین اسلام کے اندر رہنمائی کی گئی تو آپ ہیں کہ ہم تمہارے لیے والد کے مانند ہیں اور ہم تمہیں تعلیم دیتے ہیں لہذا اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک والد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے دین کی تعلیم اور اس کے مطابق عمل ہی انسان کو جہنم سے بچائے گا اور اللہ رب العامن نے جو ذمہ دار ہیں ان کے ذمہ دار لوگوں کے اوپر یہ امانت رکھی ہے یہ ذمہ داری رکھی آلو جن عام وہ انفوسٹوں آئل کو منارا بھائی ایمان والوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنے اہل والو جہنم سے بچاؤ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دین پر ہیں نا ہم ہمار پڑھتے ہیں توحید پر ہیں شدت پر ہیں شرک نہیں کرتے بداعت نہیں کرتے لیکن بچوں پر ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے آپ نے ایک ذمہ داری ادا کی اپنے نفس کو جہنم سے بچانے کی لیکن آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ کی ذمہ داری ان کو جہنم سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ بچوں کو امیر اونر بنا کر کے جائیں دنیا سے ان کے پاس پراپرٹی ہو دنیا کی جائیداد ہو محلات ہوں یہ چیزیں اللہ اگر دیتا الحمد للہ ایک اچھی چیز ہے لیکن یہ اصل ذمہ داری نہیں ہے اصل ذمہ داری ہے کہ ہم کو کیسے جہنم سے بچائیں ان کے پاس کس طریقے سے علم ہو کیونکہ ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوگا دنیا کی ساری دولت ان کے قدموں میں رکھ دی جائے ایک دن وہ ختم ہو جائے گی بے جا تصرف کریں گے عیاشی کریں گے اشراب فضول خرچی جہاں پر نہیں خرچ کرنا وہاں پر خرچ کرنا اور اس طریقے سے دولت انسان کی ختم ہو جائے گی تو دولت کے لیے بھی انسان کو علم کی ضرورت ہے اس کی حفاظت کے لیے اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کے والدین کی کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں طلب العلم فریدت اللہ کل مسلم علم کا طلب کرنا فرض ہے مسلمان پر کتاب و سنت میں جہاں بھی علم کا لفظ آیا ہے اس علم سے مراد شریعت کا علم ہے دین کا علم ہے شریعت نے دیگر علم نافع کی مذمت نہیں کی یا اس کی مخالفت نہیں کی ہے لیکن قرآن و سنت میں جہاں بھی علم کا لفظ آیا ہے اس سے اراد کتاب و سنت کا دین کا علم ہے کیونکہ یہی علم انسان کی آخرت کی ضمانت لیتا ہے کامیابی کی دیگر علوم کے اندر انسان کے لیے اس کی ضمانت نہیں ہے تو انبیاء کا یہ عمل ہوتا تھا کہ انبیاء لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور علم واحد چیز ہے جس میں اضافے کی دعا اللہ رب العامین نب نبی کو سکھائی وقر رب ذدم علما آپ فرما دیجئے کہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما مال میں دولت میں اولاد میں ضروریت میں یقینا یہ چیزیں بھی مطلوم ہیں انسان کے پاس اگر سارے خیر موجود الحمدللہ لیکن علم اضافے اور بڑھوتری کی دعا اللہ رب العامن نب نبی کو سکھائی رب عقرب علما کہ اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں اضافہ کر ہمیں پختہ علم بتافرنا می عد اللہ خیر و فقی وفی الدین اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے تفق و فدین یہ علم کی گہرائی کا نام ہے اگر کسی کے پاس یہ چیز موجود ہے انسان ان ہرافات سے اپنے دامن کو بچا لیتا ہے لیکن اگر دین کی گہرائی اس کے پاس نہیں ہے تو انسان فطروں میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ علم حاصل کرو چھوٹا موٹا معمول علم حاصل کر لو نماز وغدہ جان جاؤ کافی ہمارے لیے نہیں آدھورا علم کسی بھی فن میں نقصان دہ ہوتا ہے آپ آدھے ڈاکٹر ہیں نقصان دہ ہے یہ ہمارے یہاں احسان نیم حکیم خطرے جان نیم اللہ خطرے ایمان آدھا حکیم ہے تو انسان کی جان کو خطرہ ہے اور اگر نیم ملا ہے اسے علم نہیں ہے تو اس کی ایمان کا خطرہ نہیں ہے تو ادھورا علم کسی بھی فن میں قابل قابل تعریف نہیں ہوتا وہی انسان جو دین کے بارے میں کہتا ہے کہ بڑا بڑا پڑھ لو قرآن پڑھنا آ جائے چند صورت یاد کر لو کافی ہے تمہارے لیے دین پور کرنے کے لیے وہی انسان دنیا کے علم کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے وہ یہ یعنی نہیں کہتا کہ ہم نے تھوڑا سا علم حاصل کر لیا یہ ہمارے لیے کافی ہے نہیں بلکہ اس کے لیے انسان بہت کوشش کرتا ہے لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو دین کے بارے میں کہتا ہے کہ چھوٹا موٹا علم ہمارے لیے کافی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ علم کے اندر گہرائی انسان کے لیے ضروری ہے پختہ علم انسان کے پاس ہونا چاہیے معمول علم نقصان دے آج ہمارے معاشرے میں سے بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کے پاس گہرا علم نہیں ہے گہرا علم نے توقع نہیں ہے دین کی بصیرت نہیں ہے خود گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو گمراہ بھی کرتے ہیں فتویٰ دیتے ہیں فتوا دینے کے لیے بڑی گہرائی والا علم انسان کے پاس ہونا چاہیے اللہ فاتح الحاد ہی سبیل ازب اللہ اللہ وسیع راہ آپ کہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرف اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ بصیرت علم کی گہرائی کو کہا جاتا ہے تو علم کی گہرائی ہم سے مطلوب ہے بقرب جدن علم کہ انسان کے پاس باریک نو گہرا علم ہے یہ نہیں کہ سطحی علم سطح علم انسان کے نقصان دہ ہوتا ہے اگر آپ اچھے طریقے سے ڈرائیور نہیں ہیں اور آپ نے گاڑی چلانا شروع کر دیا اور گاڑی لے کر کیا روڈ پر نکل گئے کیا انجام ہوگا کتنے لوگوں کی آپ موت اور ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنیں گے کتنے لوگوں کو آپ زخمی کر دیں گے کتنا نقصان پہنچائیں گے کیونکہ آپ کے پاس ابھی مہارت نہیں آئی گاڑی چلانے کی اس لیے جب تک مہارت نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو لائسنس نہیں دیا جاتا گاڑی چلانے کا تو مہارت چاہیے دین کے اندر اگر آپ فتویٰ دینا چاہتے ہیں تو آپ کا استقبال ہے لیکن پہلے اس کے لیے آپ مہارت پیدا کیجیے علما علم, کی علم حاصل کیجئے علماء سے پڑھیے مدارس موجود ہیں بڑے بڑے علماء موجود ہیں ان سے علم حاصل کیجئے اور جب صلاحیت پیدا ہو جائے اس کے بعد فتوا کا کام کیجئے اس کے بعد دین کے لوگوں کو دعوت دینے کا کام کیجئے دو چیزیں ہیں جہاں ہمارے یہاں لوگ خلط عمل کر دیتے ہیں ایک امر بالمعروف اور نہ ہیل من اس کے لیے بہت زیادہ گہرائی کے لیے کی ضرورت نہیں ہے امر بل معروف کا مطلب یہ ہے کہ آپ راستے پر چل رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے آپ نے کہا بھائی سگریٹ مت پیجیے سگریٹ پی رہا ہے یہ امر بالمعروف ہو گیا نہ مل کر ہو گیا نماز کے لیے آپ مسجد جا رہے ہیں بہت سارے نوجوان لوگ بوڑھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں بھائی نماز کا وقت ہو گئی چلیے نماز پڑھنے کے لیے آپ نے معروف کا حکم دے دیا آپ ان کو مسجد کی طرف اب لے آئے. لیکن دعوت کا کام کرنا تبلیغ کا کام کرنا اس کے لیے گہرائی والا علم مطلب ہے یہ زیادہ خاص ہے عام ہے وہ اور تبلیغ کرنا کہ انسان اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کر لے اس کے لیے علم ہونا چاہیے مجھے بخار آ گیا آپ کہتے ہیں بھائی آپ پیراسیٹامال لے لیجیے بتاتے ہیں نا سردی ہو گئی یہ دوا آپ لے لیجیے اب ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن آپ بتا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیں اسپتال کھول کر کے بیٹھ جائیں اور لوگوں کو دوا لکھنا شروع کر دیں آپریشن کرنا شروع کر دیں آپ کو بخار کی سردی کی زکام کی درد کی دوا معلوم ہے آپ اسپتال کھول کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم لوگوں کا علاج کریں گے لوگوں کا آپریشن کریں گے ایسا نہیں ہوتا نا جب تک کہ انسان ماہر ڈاکٹر نہ ہو اور اسے ڈاکٹر وہ ہوتا جس کو لوگ ڈاکٹر کہیں ڈاکٹر لوگ ڈاکٹر کہیں عوام اگر کسی کو ڈاکٹر کہتی ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے عوام اگر کسی کو عالم کہ وہ عالم نہیں ہوتا ہے ہر فن کا ہر فن میں جو آدمی ماہر ہوتا ہے اس فن کے ماہرین اگر اس کی شہادت دے گا واحد وہ ماہر ماہر فن مانا جاتا ہے جس کا اس فن سے تعلق نہ ہو اگر وہ کسی کے بارے میں شہادت دے وہ فساد ناقابل قبول ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس خود علم نہیں ہے فاقد تو شیلائی ہوتی اگر آدمی خود اگر کوئی چیز کے پاس نہیں ہے دوسرے کو کیا دے گا وہ اس لیے اس کی شہاز کے بارے میں غیر معتبر ہوتی ہے تو دعوت تبلیغ کے لیے انسان کے لیے علم کی ضرورت ہے اور علم دو طریقے سے حاصل ہوتا ہے مدارس میں ضامو تلم طے کرنا وہاں جانا مدارس میں علم حاصل کرنا یا انسان کی اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے تو انسان کتابوں کے ذریعے لیکن علماء کے رہمای میں علماء سے پڑھنا بغیر علماء کے پڑھے ہوئے انسان علم حاصل نہیں کرتا ہے اور اگر علم حاصل کرے گا تو انسان وہ گمراہ ہو جائے گا وہ صحیح راستے پر نہیں رہے گا آپ دیکھے بڑے بڑے نام ہیں جن کے استاذ آس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے دنیا ان کو بڑا اسکالر مانتی ہے دنیا ان کو بہت کچھ نام دیتی ہے لیکن حقیقت یہ ہو کہ دین کی عالم نہیں تھی وہ دین کا علم ان کے پاس نہیں تھا علم حاصل کرنے کے لیے اساتذہ کے سامنے بیٹھنا ضروری ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کتاب پڑھ کر کے ڈاکٹر ہو گیا وہ دنیا کے اندر وہ کالج میں نہیں گیا اسکول میں نہیں گیا اور انجینئر بن گیا ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا اور یا کالج میں نہیں گیا وہ ڈاکٹر بن گیا اور علاج کرنا شروع کر دیا کیا ایسا دنیا کے اندر ہوتا ہے دین تو اس سے زیادہ ہے اگر کوئی ڈاکٹر کسی کا آپریشن کر دے گا تو زیادہ زیادہ اس کی موت ہوگی اگر وہ دین پر ہے عقیدے پر ہے توحید پر ہے تو موت آنی ہی آنی ہے آج مر گیا کل مرنے والا تھا اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے اللہ اس کی موت ایسی لکھی تھی تو اس لیے اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن دین آپ سمجھ لیجیے جو دین ہے اگر دین میں انسان گمراہ ہو گیا تو اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے اس کی وہ زیادہ نقصان دہ چیز ہے لیکن ہم اس کو زیادہ نقصان دہ نہیں سمجھتے تو گہرا والا علم ہونا چاہیے کہ انسان جو دعوت تبلیغ کا کام کرے تدریس کا کام کرے آپ دیکھیں یہاں جامعہ چل رہا ہے ہمارے عادل صاحب ہیں جو استاد ان کے پاس آتے ہوں گے ان کی صلاحیت کی بنیاد پر ان کو کلاسیں دیتے ہوں گے اب یعنی نہیں کہ پرائمری کا کوئی استاد ہے اس کو فضیلت میں رکھ دیں کہ چاہو فضیلت کی بچیوں کو آپ پڑھاؤ کیا ایسا ہوتا ہے کدھر جہاں پانچ میں پڑھا ہوا اتائی یا اسکول کا پڑھا ہوا چھوٹا رکھنے والا کیا اس کو بڑی کلاسوں کی تعلیم دی جاتی ہے پڑھانے تدریس کے فریضہ یا ذمہ داری دی جاتی ہے نہیں دی جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس وہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھا سکے تو یہ داو تبلیغ کے لیے تدریج کے لیے علم کی ضرورت ہے اور علم مدرسوں سے حاصل ہوتا ہے یا اساتذہ کے سامنے ضانو تلب طے کرنے سے بڑی علماء کی رہنمائی میں رہنے سے ان کے سامنے بیٹھنے سے انسان کا علم حاصل ہوتا ہے کیونکہ انسان خود پڑھ کر کے عالم نہیں بن سکتا ہے. اگر خود پڑھ کر کے عالم بن جائے تو انسان لوگوں کو گمراہ کرے گا اس کے پاس علم کے در پختگی نہیں ہوگی اس کے علم کے ادھر مہارت نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہو پکا اور ماہر ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے وہ اور لوگ ظاہر بات ایسے آدمی کے پاس علاج کرنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے انسان کے پاس گہرا علم ہو پقرب جتنی علما علم ہی کے اندر گہرائی کی دعا اللہ نے بے نبی کو سکھائی ہے مال و دولت زیادہ ہو اس کی دعا نہیں سکھائی گئی ہے انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہونا چاہیے نہیں تو علم بہت اہم چیز ہے اللہ رب غلامی اہل علم کا تذکرہ فرشتوں کے ساتھ کیا ہے شہید اللہ لا اللہ, اللہ نے اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اہل علم کو بیان کیا ہے وہ گواہی دیتے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مابودے برحق نہیں ہے کوئی سچا معبود نہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ وہی مابودے برحق ہے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اللہ نے خود گواہی دی ہے اور جو علماء ہیں علماء حق ہیں علماء ربانین ہیں صلب صالحین کے عقیدے اور مناظر پر چلنے والے علماء ہیں وہی حقیقت میں علماء ہوتے ہیں وہ بھی علماء ہیں لیکن علماء کی دو قسم تھی علماء اور علماء حق اس لیے علم اور مائے حق سے حاضر کرنا ہے جب دین حق ہے تو جو حائل حق ہیں انہیں سے علم حاصل کرنا ہے تو یہ علماء کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی کو ذکر کیا اس سے علم کی اہمیت پوری چیز رات کرتی ہے اللہ نے ہمیں اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے اس عبادت کو کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے ہمارا سب سے بڑا مقصد دنیا میں آنے کا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اما خلق الجمّہ وصل احدن ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کیسے کریں گے کی علم کی بنیاد پر علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی بات کی جائے گی اس لیے ماں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری کے اندر با باندھا باب العلم ابر قول العمل اور, اور عمل سے پہلے علم کا بھاؤ کچھ کہنے سے پہلے علم حاصل کرو عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو اس کے بعد عمل کرو عبادت سے پہلے علم حاصل کرو کیونکہ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو ایسا انسان گمراہیوں کے اندر جا سکتا ہے اور چلا جاتا ہے اس لیے آپ دیکھیے جو نصارہ ہیں ان کے ہاں رحبانیت آئی کیونکہ ان کے پاس عمل تھا علم نہیں تھا یہ بدعات اور خرافات کتاب و سنت کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر وقت آتا ہے اگر انسان کے پاس سلب صارحین کے عقیدے کا علم ہوگا کتاب و سنت کا علم ہوگا تو بدعات اور خرافات سے اپنے آپ سے بچا کر کے رکھے گا بلکہ دنیا کے اندر جو شرک پیدا ہوا وہ علم توحید کے ختم ہو جانے کی بات پیدا ہوا جیسا کہ مفسرین نے صحابہ نے بیان کیا دراصل علم جب علم ختم ہو گیا اس کے بعد دنیا کے اندر شیخ پیدا ہوا تو علم جا نہیں ہوگا وہاں شک پیدا ہوگا بدات آئے گی خرافات آئے گی اس لیے عمل سے پہلے انسان کے لیے علم کی ضرورت ہے آپ کو وضو کرنا کیسے وضو کریں گے آپ کو پانی دے دیا جائے کہ بھائی وضو کریے آپ کو اگر پہلے سے علم نہیں ہے تو کیسے آپ وضو کریں گے ہو سکتا ہے آپ پانی کے اوپر ڈال لیں ہو سکتا ہے پانی پاؤں پر ڈال دیں آپ جیسے وضو کرنے کا طریقہ وہ شریف کے سامنا کریں تو علم عمل سے پہلے ہے عبادت کے لیے علم ضروری ہے اگر انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق اللہ ربامن کے بات کرتا ہے تو علم جہاں نہیں رہتا ہے وہاں روحانیت بدا اور خرافات پیدا آتی ہوتی ہے اس لیے انسان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ صحیح معنوں میں اللہ ربابین کی بات کا حق ادا کر سکے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ جو طلبہ ہیں یا طالبات ہوں ان کے لیے کتاب و سند کے اندر بڑی دھیان دی گئی ان کے لیے فرشتے فناہ پر بچھا دیتے ہیں مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں چوٹیاں دعائیں کرتے ہیں آسمان و زمین کے اندر سارے لوگ جو خیر حاصل کر رہے ہیں علم اور پھیلا رہے ہیں ان سب کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں یہ کتنی بڑی فضیت کی بات ہے آپ دیکھیے جو ہمارے یہاں کوئی بڑی شخصیت آتی ہے پریسیڈنٹ آتا ہے چندر جمہوریہ یا وزیر اعظم آتا ہے تو لوگ سرخ قالین بچھا کر کے اس کا استعمال کرتے ہیں یہ انتہا ہوتی ہے آج کے دور میں کہ سرخ قالین پر ان کو چلایا جاتا ہے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتے جن کو اللہ رب العالمین نے علم عمور سے پیدا کیا وہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا کر کے طلبہ اور طالبات اور علماء کا استقبال کرتے ہیں یہ کتنی بڑی یہ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ کتنی بڑے شرف کی بات ہے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں بہت بڑی فضیلت کی بات ہے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ علم کی فضیلت کے لیے ہی کہہ دینا کافی ہے کہ علم کا دعویٰ و شخص بھی کہتا کرتا ہے جو علم کا جس کے پاس علم نہیں ہے اور جب اس کو عالم کہہ کر کے جائے خوش ہو جاتا ہے اور جہالت کی برائی کے لیے ہی کافی ہے کہ جو جاہل ہے وہ بھی اپنے آپ کو جاہل نہیں مانتا اور اگر اس کو جاہل کہہ کر کے پکارا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے غصہ اور ناراض ہو جاتا ہے یہ علم کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ جو انسان علم والا نہیں ہے وہ بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے اور جس کے پاس نہیں ہے اگر اس کو اس کا جو اصلی مقام ہے اس کی بنیاد پر اگر اس کو پکارا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے غصے کے اندر آ جاتا ہے تو علم قابل مبارکباد ہے ہماری بچیاں ہمارے طلبہ غلما جنہوں نے اپنے آپ کو فارق کیا اللہ کے دین کا علم حاصل کیا اور اللہ کے دین کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں بچوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے کوشاں ہیں اور دیکھیے کہ عبادت سے بہتر ہے علم حاصل کرنا حستے بہر رضی اللہ تعالیٰ سے منقور یہ فرماتے ہیں کہ علم کا ایک بال ایک ہزار رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے یہ ایک ہزار رکعت نفل پڑھنے سے تو عبادت سے بہتر ہے علم کیوں اس لیے کہ عبادت جو ہوتی ہے عبادت انسان کی ذات تک محدود ہے علم انسان کی ذات تک محدود نہیں رہتا ہے انسان اس سے دوستوں تک پہنچاتا ہے انسان اپنی عبادت کو بانٹ نہیں سکتا ہے جو انسان عبادات کرتا ہے تاجر پڑتا ہے نفلی عبادات جو کرتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے فرد عبادات تو سب کے لیے ضروری ہے تو فرماتے ہیں کہ جو نفلی عبادات ہیں انسان ان کو نہیں بانٹ سکتا ہے کوئی عبادت انسان نہیں بانٹ سکتا فرمات پڑھتے روزہ رکھتے پھر روزہ رکھتے کیا اس کو آپ تقسیم کر سکتے کیا آپ اس کو بانٹ سکتے کہ غور کی نماز ہوگی اس کا آدھا ثواب اپنے ماں باپ کو دے دیا آدھا ثواب کسی اور کو دے دیا کیا ایسا ہو سکتا ہے ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں عبادتوں بھی بانٹتے ہیں نا قرآن خوانی کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اس کا آدھا ثواب ہمارے خلاصہ مرح کو دے دو یہ سال ثواب ہوتا نا ہمارے یہاں وہ سارے لوگ کرتے ہیں یہ سب غلط چیزیں ہی یہ شرید چیز جائز نہیں ہے ہاں ثواب جو طریقہ ثابت جو چیزیں ثابت ہیں وہ جائے گا جن چیزوں کا ثبوت نہیں انسان اس کو نہیں کرے گا تو عبادت یہ متعدد نہیں ہے عبادت کی ذات انسان کی حد تک محدود ہے علم متعدی ہوتا ہے علم دوسروں تک پہنچتا ہے علم جتنا خرچ کرے گا انسان اتنا زیادہ علم کے اندر فائدہ ہوگا مال زیادہ زیادہ خرچ کریں گے کمی ہوتا جائے گا تو علم کے اندر اللہ رب الامی کشش رکھی ہے انسان اس پر عمل کرتا ہے اس کو لوگوں تک پھیلاتا ہے تو اس کے لیے علم کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے تو علم کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا انبیاء علم کے وارث ہوتے ہیں یا علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور مال اور دولت یہ بادشاہوں کی وراثت ہوتی ہے اور علم یہ انبیاء کی وراثت ہے اس سے بڑی فضیلت ہے اور کیا چاہیے انسان کے لیے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے ہمارے بہت سارے علماء یا طلبہ یا ساسی گبدلی کا شکار ہوتے ہیں کہ جب علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو دین کا علم حاضر کرتے ہیں لکیر کے فقیر رہیں گے وہی مسجد کی چٹائی وہی مسجد کا ممبر وہی مسجد کا میراف وہی ہمارے مقدر میں رہے گا میرے بھائیوں آپ پوری حکمت کی صلاح کر رہے ہیں آپ مسلح ہیں آپ لوگوں کی صلاح کر رہے ہیں آپ کے ذریعے سے جب تک علم شریع باقی ہے جب تک دنیا میں دنیا باقی ہے جس دن علم شریع اٹھ جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی اللہ کے سو حدیث سے انا مینا شرات قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے عمر فال علم اٹھا لیا جائے گا اور جب ان پٹ جائے گا تو دنیا بھی باقی نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ دنیا کو لے گا یہ علما کی فضیلت ہی ہے جو علماء ہی ہے یہ آپ کا بڑا اونچا مقام ہے آپ پر ان کو رس کرنا چاہیے وہ آپ کے محتاج ہیں آپ کے ضرورت مند ہیں قدم قدم پر آپ ان کو نماز میں پڑھائیں گے نماز میں پڑھ سکتے آپ ان کا نکاح نہیں کریں گے وہ نکاح نہیں کر سکتے جنازے کی نماز آج بڑی حیرانگی ہے کہ بہت سارے ہندوستان کے علاقوں میں کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا موجود نہیں ہے وہاں انہوں نے صورت نکال رکھے ہوئے یہ ہے کہ جنازے کی آدمی مر گیا کوئی مل گیا تو جنازے کی ماد پڑھا دیے اگر کوئی نہیں ملا تو دفن کر دیتے وہاں لکڑی کاٹ دیتے ہیں وہاں سے کوئی گزرتا سمجھتا ہے کہ اس آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑی گئی کہ وہاں جنازے کی ماد بڑھ کے گزرتا یہ صورت حال ہے اگر علما نہ ہو تو بے جنازے کی دفن کر دی جاؤ گے علما نہ ہو تو وہاں نکاح نہیں ہوگا یہ علماء کی قدر ہے علماء کی برکت ہے ان کے علم کی برکت ہے کیا دنیا اہم ہے جس جی دن علم اٹھا لیا جائے گا دنیا بھی اللہ رب الم اٹھا لے گا تو آپ بڑے معذرت انسان ہیں یارف اللہ الدین عام رومیندینہ عط العلم درجات اللہ نے علماء کے درجات کو بلند کر دیا ہے آپ قابل رشک لوگ ہیں طلبہ طالبات سارے لوگ اللہ نے آپ کو اپنے دین کے لیے چنا ہے اپنے دین کے لیے انتخاب کیا اللہ رب العامی نے آپ کو جیسے اللہ رب العامی نے نبوت کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحاب کرام کا انتخاب کیا ایسے اللہ نے آپ کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے انتخاب کیا یہ آپ کے لیے فضیلت کی بات ہے اتنا مجھ سے مقام اللہ اللہ نے آپ کو ادا کیا پھر بھی آپ کے ساتھ ایک کمپنی کا شکار ہے ٹائی اور پینٹ اور پتھر میں لوگوں کو دیکھتے جاتے ہوئے آپ ان کو رس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں رش قابل رش خ آپ آپ کے پاس وہ سرمایہ ان کے پاس نہیں ہے آپ اللہ کے دین کے محافظ ہیں آپ اللہ کے دین کے نگہبان ہیں اس کے امین ہیں اس کے نگراں ہیں اللہ رب الامین نے فتویٰ کی ذمہ داری آپ کو دی ہے جب علم نہیں رہ جائے گا جاہل لوگ مفتی ہو جائیں گے دنیا کے اندر فساد اور دلالت اور گمراہی پھیلے گی اس لیے آپ قابل مبارکباد ہیں آپ نے آپ کو کم نہ سمجھیں اللہ رب الامین نے آپ کو اونچا مقام کر دیا ہے اللہ نے اپنے ساتھ آپ کا بیان کیا ہے ذکر کیا ہے فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العامین نے آپ کی حد مندی کی ہے آپ کا بہت اونچا مقام مرتبہ آپ حامد رش کہیے اس لیے کبھی احساس کمپنی کا شکار نہ ہوں سب سے عظیم چیز دین ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اس دین کو آپ حاصل کر رہے ہیں لہذا سب سے عظیم ہیں آپ سب سے بڑے ہیں اور دین میں سب سے اہم چیز توحید ہے یہ دین کی بنیاد ہے توحید اور سنت یہاں آپ کو توحید و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے یہی دین کی پہچان یہی شناخت ہے اس کی یہی ہمارے اہل حدوں کی شناخت اور پہچان ہے توحید اور سنت شرک سے اجتناب بدا انسان اگر اپنی شناخت کو بیٹھے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے یہ ہماری شناخت ہے توحید و سنت کو یا دین کو سلب صالح کے فہم کے مطابق سمجھنا اگر ہم نے کمپرومائز کر لیا اس کو چھوڑ دیا تو پھر ہمارا وجود ختم ہو جائے گا آپ یہاں توحید سنت کا علم حاصل کر رہی ہیں بچی کی تعلیم پورے معاشرے کی پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے ایک لڑکا تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ چونکہ بڑا ہونے کے بعد گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اس طریقے کاروبار میں اور نوکری میں اور دیگر چیزوں میں مصروف رہتا ہے گھر کی صلاح کی زیادہ اس کو توفیع یا موقع نہیں ملتا لہذا ایک خاتون کو جب یہ حاصل ہوتا ہے تو وہ پورے گھر کی صلاح کی ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے اور اس گویا کے اس کے ذریعے سے پورے خاندان کی صلاح ہوتی ہے اس لیے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ مرد کی تعلیم اس کے لیے ہے اور ایک خاتون ایک بچی کی تعلیم پورے خاندان کی اس کے ذریعے سے اصلاح ہوتی ہے تو آپ کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری آنے والی ہے یہاں سے جو فارغ ہوتی بچیاں یہ نہ سمجھیں کہ انہیں کاغذ کا ٹکڑا دے دیا گیا یہاں سے فارغ ہو گئی اب آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی نہیں اس کے بعد ذمہ داری کی شروعات ہوتی ہے یہ علم امانت ہے علم یہ ذمہ داری ہے علم زیور نہیں ہے یہ جب چاہے پہن لیا جب چاہے اس کو اتار کر کے پھینک دیا علم ایک امانت ہے علم ایک ذمہ داری ہے ایک احساس ہے اور جب انسان علم حاصل کر کے شہاد اور شہادت سرٹیفکیٹ نکلتا ہے تو اس وقت اس کی ذمہ داری اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے کندھے پر اور بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے لہٰذا اللہ رب العامی نے آپ کو اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے جو دین آپ حاصل کر رہے ہیں اس دین کو لوگوں تک پہنچائیے آج دنیا پیاسی ہے توحید و سنت کی پیاسی ہے دنیا توحید و سنت کے اندر اللہ بڑی تاثیر رکھی ہے آپ تو سبت کی دعوت دیں گے حکمت کے ساتھ پوری خاندان کی صلاح کریں گے اللہ ابرامن کو آپ کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائے گا جامعہ مودیہ منصورہ گاؤں کے بانے اور موسیق سے بڑا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ عین وہ ایک واقعہ بہت سارے واقعات سناتے تھے وہاں کی فارغات اور طالبات کے اور درس کے اندر بیان کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں لندن گیا اور وہاں ہمارے جامعہ کی ایک فارغ التحصیر طالبہ تھی اور اس کے گھر والے اس کا رشتہ کسی مشرق بداتی قبر پرست کے ساتھ کر رہے تھے اس نے بھرے محبل میں انکار کر دیا کہ میں نے توحید کا علم حاصل کیا ہے سنت کا علم حاصل کیا ہے میں کسی قبر پرست کے ساتھ نکاح میں نہیں جا سکتی مولانا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں نے بات سنی تو میرا سینہ چوڑا ہو گیا کہ ہم نے جس مقصد کے لیے جامعہ کو قائم کیا تھا میں اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں اللہ کے فضل و کرم سے تو آپ کو اللہ رب توحید کا علم دیا سنت کا علم دیا بہت بڑی امانت ہے اس امانت کو سچائی کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ خدمت کے ساتھ اچھی معزت کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کے ذریعے سے پورے خاندان کی سلاح ہوگی اور جن جن کی بھی صلاح ہوگی ان تمام لوگوں کے عجر اور ثواب کا ایک حصہ آپ کو بھی ملے گا اللہ کے کےسلم کدیر سے خیر کا فائل ہی جو خیر کلب لوگوں کو بلاتا ہے اس کو کرنے والے کے برابر اللہ تعالیٰ اسے عجیب دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو خیر ملا تو الحمدللہ یہ جامعہ نہ صرف اپنے علاقے کے لیے بلکہ اور بھی لوگوں کے لیے دعوت کا اور ان کے لیے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کا ذریعہ بنے گا آب بار بعد ہمارے شیخ شہخاد عبری صاحب جنہوں نے ذمہ داری کا احساس کیا اور اس علاقے کے اندر اس ادارے کا قیام کیا جہاں وہ بچے الحمد للہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب الرامین اسلامیہ کے احفاظ رمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع نافا فرمائے صلی اللہ علم نافعن. علم نافع اللہ تعالیٰ سے مانگو ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اللہ کا میرے علم ایسا علم جو ہمارے لیے نفع بخش نہ ہو اور علم جب انسان حاصل کرتا ہے تو سب سے پہلے اس علم کا مستحد اس کی ذات ہوتی ہے سب سے پہلے لہذا وہ عمل کرے علم بغیر عمل کیسی ہے جیسے درخت پر پھل نہ ہو بے سایہ اور بے بےفل درخت ہے ایسے انسان کے پاس اگر علم یا عمل نہیں ہوا یہ ادو کی صفت ہے یہ لہذا علم کا سب سے پہلا جو مستحق شخص ہوتا ہے وہ علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے پہلے اس کے اوپر عمل کرے عمل کرنے سے علم محفوظ بھی رہے گا علم ضائع نہیں ہوگا آپ کو کوئی حدیث یاد آئی آپ کو کوئی دعا یاد ہو گئی کوئی صورت آپ کو یاد ہوگی پڑھتے رہیں گے باقی رہیں گی لیکن جس دن آپ بھول جائیں گے پڑھنا یا نہیں پڑھیں گے وہ آپ بھول جائیں گے اس لیے جو بھی علم حاصل ہو انسان کو اس کے اوپر عمل کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے لیے کہ آپ یہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں علم نافع اور علم نافع وہی اس پر انسان عمل کرتا ہے اور سب سے بڑا علم نافع توحید اور سنت کا علم ہے اس سے بڑا کوئی نافع علم نہیں ہے کیونکہ یہ نفع انسان کی آخرت کی اصلاح کرتا ہے یہ علم انسان کو آخرت سے جوڑتا ہے دنیا ہی کہ حد تک نہیں اس کا نفع رہتا ہے بلکہ اس کا نفع انسان کو جنت تک لے کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے جو اسلامیہ کے ذمےدار ہیں بانی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ فرمائے اور اللہ البرامین ہم سب کو صلیم سالین کی عقید و کی آمین یہ ہمارے خوشی کی بات ہے کہ دوبارہ اس جامعہ کی زیارت کا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظ اور مائز کو شاد و آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ سے مزید توقیق اور ترقی طافر نامین جزاک ملاخ و صلی البن و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام کیا خیر سے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک